بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں ان اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال يا قوم إني لَكُمْ نذير مبين أن عبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ ہی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیں گے یقینا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب آ جاتا ہے یعنی عذاب تو موقوف نہیں ہوتا کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نُ علیہ السلام کی تبلیغ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نُ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو ہوشیار کر دو اگر وہ توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے لگیں گے تو اداب الٰہی ان سے اٹھ جائے گا نو علیہ السلام نے یہ پیغام الٰہی اپنی امت کو پہنچا دیا اور صاف کہہ دیا کہ دیکھو میں کھلے لفظوں میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کا ڈر اور میری اطاعت لازمی چیزیں ہیں جو کام تمہارے رب نے تم پر حرام کیے ہیں ان سے بچو گناہ کے کاموں سے الگ تھلگ رہو جو کچھ میں کہوں بجا لاؤ جس سے روکوں رک جاؤ میری رسالت کی تصدیق کرو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے یغفر کم من کم میں لفظ من یہاں زائد ہے اس بات کے موقع پر بھی کبھی لفظ من زائد آ جاتا ہے جیسے عرب کے مقالے قد کان من مطر میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عن کے معنی میں ہو بلکہ ابن جری رحمت اللہ علیہ تو اسی کو پسند فرماتے ہیں اور یہ قول بھی ہے کہ تبعید کے لیے ہے یعنی تمہارے کچھ گناہ فرما دیں گے یعنی وہ گناہ جن پر سزا کی وعید ہے اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم نے یہ تینوں کام کیے تو وہ معاف ہو جائیں گے اور جن عذابوں سے وہ تمہیں اب تمہاری ان خطاؤں اور غلط کاریوں کی وجہ سے برباد کرنے والا ہے اس عذاب کو ہٹا دیں گے اور تمہاری عمریں بڑھا دیں گے اس آیت سے اس دلال بھی کیا گیا ہے کہ اطاعت الٰہی اور نیکی کا سلوک اور سلا رحمی سے حقیقتاً عمر بڑھ جاتی ہے حدیث میں بھی یہ ہے کہ سلا رحمی عمر بڑھاتی ہے پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ نیک اعمال اس سے پہلے کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اس لیے کہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے پھر نہ اسے کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے اس بڑے اللہ کی بڑائی نے ہر چیز کو پست کر رکھا ہے اللہ کی عزت و عدمت کے سامنے تمام مخلوق پست ہے